السلام علیکم نحمدہ و نسلی اما بعد فاعوذ باللہ من منشیطان رضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم. رب ربش راہِ سودری و یسر علی عمری وحل من ملسانی یفقہ قولی صورت الفرقان مکی صورت ہے فرقان کا مطلب ہوتا ہے کسوٹی معیار یا کرائیٹیرین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده نذیرا بہت متبرک ہے بہت بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو فرقان نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کسوٹی نازل فرمائی کامیابی ناکامی کا فرق کرنے والی اچھے اور برے کا فرق کرنے والی کیا چیز اللہ کو راضی کرے گی اور کس چیز سے اللہ ناراض ہوگا ان تمام چیزوں میں فرق کرنے والی چیز یہ فرقان لوگوں کے اعمال میں فرق کر دیتی ہے اور جب اعمال میں فرق ہوگا تو یہ فرقان ہی ہے جو کہ انسانوں کے انجام میں بھی فرق کرنے والی کتاب ہے شروع ہوتی ہے یہ صورت بہت ہی خوبصورت لفظ سے برکت بہت بابرکت فائدہ مند کتاب ہے برکت کا مطلب ہوتا ہے خوشیاں دینے والی چیز برکت ہو خیر اور بھلائی کا سبب ہو جس مقصد کے لیے یہ چیز لی جا رہی ہے وہ مقصد پورا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بابرکت بنا کر نازل فرمائی اور خود جس نے نازل فرمائی وہ بہت بابرکت ہے کائنات کے مالک کی رضا کسی کام میں شامل نہ ہو اس وقت تک حقیقی طور پہ کسی کام میں کسی چیز میں برکت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے اگر مالک کی اجازت کے بغیر یا مالک کی مرضی کے خلاف چیز کو استعمال کیا جائے یا مالک کی طرف اس کی نسبت کیے بغیر اپنا سمجھ کے چیز کو استعمال کیا جائے تو پھر یہ خیانت ہو جاتی ہے اور ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ مجھے پکڑ نہ لے وہ جس کی یہ چیز ہے تو اصل برکت اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا کو استعمال کرنے میں ہے وہ کام وہ انسان کبھی نامراد کبھی برباد ہو نہیں سکتا جو اللہ کی خاطر وقف ہو صرف دنیا کی حد تک بھی پھر ہم برکت کی توقع کیوں کریں ہر کام اس تمنا سے ہم کریں کہ اس کا فائدہ ہمیشہ ہمیشہ ملے گا دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا اگر یہ رویہ انسان رکھے یہ سوچ رکھے تو خوشیاں تو خوشیاں ہیں غم بھی اگر ملے تو دل انسان کا پرسکون رہتا ہے کہ انجام کار بابرکت ہی ہوگا تو بڑا انریچنگ ریچنگ ہے اللہ کے نام پر کام کرنا اللہ کے لیے وقف کر دینا چیزوں کو اور اس کی خوشی اور اس کی رضا کے ساتھ دنیا کو استعمال کرنا اللہ ملکت سماواتی ول اردی ولم یتخذ ولم یق اللہ شریک ان فل ملکی و خل ق اللہ شعی وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ حضور کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تو آپ یہ آیت اس کو سکھایا کرتے تھے اس لیے کہ اس کے اندر توحید کا بڑا جامع تصور موجود ہے تو یہ سور فرخان آیت نمبر دو جیسے بچے بولنا شروع کرتے ہیں سوہ سال, سال کی عمر سے تو یہ آیت ان کو سکھا دی جائے وَاتَّقَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ دَرًّا وَلَا نَفْعُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا لوگوں نے اس کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو خود اپنے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے جو نہ مار سکتے ہیں نہ زندگی دے سکتے ہیں اور نہ کوئی مر جائے تو اس کو اٹھا سکتے ہیں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کر آتا ہے اور وہ اسے صب و شام سنائی جاتی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نام ماننے والوں کو دھمکاتا یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ روزی حاصل کرتا اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو سوچتی ہی نہیں یعنی کیا مانگا لوگوں نے موتزاد کہ ایسے عجیب و غریب ہمیں واقعات نظر آئیں کہ ہم بس ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ ہاں یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں وہ مقصد نہ سمجھے رسالت کا رسالت کا مقصد زبردستی ان کی گردنیں جھکا دینا نہیں ہوتا اگر اللہ کا مقصد زبردستی قائل کر دینا ہوتا تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا لیکن اللہ ان کے عقل اور ارادے کا امتحان لے رہا ہے رسول خوف زدہ کرنے روب جمانے دہشت زدہ کرنے نہیں آتے عقل کو معروف کرنے نہیں آتے کہ عقل حیران ہو جائے بلکہ وہ تو ہدایت دینے آتے ہیں عقل کو استعمال کرنا سکھاتے ہیں افلاح تاکلون ہم کتنا پڑھتے ہیں قرآن میں بار بار تبارک عقل یہ لفظ آپ بار بار پڑھیں گی سورت کے اندر چاہے تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی ہوئی ہے یہ بھی ایک اور انداز آپ نوٹ کریں گی سورہ فرقان کا ایک اعتراض نقل ہوگا اور اعتراض کا جواب نہیں آئے گا بلکہ اعتراض کے نیچے جو موٹیویٹنگ فیکٹر ہے جو چیز ان کو یہ اعتراضات کرنے پر مجبور کروا رہی ہے اس چیز کا ذکر کیا جائے گا کہ روٹ کاز کیا ہے ان کا جذبہ محرکہ کیا ہے جو یہ ایسے ایسے اعتراض کر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا محل کیوں نہیں آ جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ ایسی باتیں کرتے ہیں در یہ قیامت کو ماننا نہیں چاہتے کٹ ہوجتیاں کرتے ہیں اسی لیے اور محلات رکھنے سے ہوتا کیا ہے بہت سے ایسے لوگ گزر گئے کہ محلات انہوں نے رکھے اس کے باوجود ناکام ہوئے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے تو ایسے گھروں کا ایسے محلوں کا ایسے منشنز کا کیا فائدہ کہ جو خود معبود بن جائیں اور لوگ انہی کو پوجنے لگ جائیں یا بڑے گھروں کی وجہ سے خود کو بڑا سمجھنے لگ جائیں اور بالآخر قیامت کے دن چھوٹے بن کر رہیں اظارم مکان بڑی دن سمہا تغ و ذفیر وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غزب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے اور جب یہ دست و پاوستا اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے کہا جائے گا لاتا دول یو مبور و آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف ہے بیماری ہے کوئی جل گیا ہے بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں ہمدردی کرتے ہیں پیار کے بول بولتے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جاؤ گے مرہم لگایا جاتا ہے تو یہ ہمدردی خود انسان کی تکلیف کو کم کرنے والی چیز ہے اور یہ امید کہ انشاءاللہ اللہ اس تکلیف سے نجات مل جائے گی جہنم کے اندر جلنے کا ذاب اپنی جگہ اور دوسرا عذاب یہ کہ ہمدردی بھی کوئی نہیں کرے گا اور یہ امید بھی نہیں ہوگی کہ یہ جلن کی تکلیف دور ہو جائے گی ہر امید ٹوٹ جائے گی موت کو پکاریں گے کہ ٹھیک نہیں ہوتے تکلیف دور نہیں ہوتی تو کم از کم مر جائیں تو کہا جائے گا کہ بہت سی موتوں کو پکارو لیکن موت آئے گی نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کافر جہنم میں اس قدر تنگ جگہ میں ٹھونسے جائیں گے جیسے نیزے کی انی لکڑی میں سختی سے گاڑ دی جاتی ہے مکان ان کی بات ہے نا قرآن کا حسن آپ دیکھیں ایک طرف ان کے محلوں کی بات تھی کشادہ محلوں میں فراوانی کے ساتھ ٹھنڈے ٹھنڈے گھروں میں رہنے کے عادی اور اب کیا حال ہے ٹھنسے ہوئے ہیں آگ کے اندر جیسے کہ نیزہ یا کیل گاڑ دی جاتی ہے دیوار میں یا کسی لکڑی کے اندر کل کا خیرون ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ جنت جس کا وعدہ سے کیا گیا ہے وہ ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی لہم فی ما یشن دین اللہ رب مس اولا جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ میں ایک واجب الادا وعدہ ہے ایسی جگہ جنت کہ جہاں نہ خواہشات ختم ہوں گی اور نہ خواہشات پوری کرنے کا سلسلہ ختم ہوگا دنیا میں تو ہم کہیں جائیں ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں آپ جائیں کسی ہوٹل میں جا کر بیٹھیں اور وہاں آپ ایک چیز بیرے سے منگوائیں لے آئے گا پھر آپ دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں پھر چھٹی منگوائیں تو پھر ذرا دیکھیں اس کا موڈ کیسے وہ پاؤں پٹخے گا اور کیسے آپ سے بیزاری کا اظہار کرے گا یہ چند گھنٹوں کے اندر یہ چیز ہو جاتی ہے دنیا میں تو لیکن جنت وہ جگہ ہے کہ جو چاہیں گے ان اینڈنگ سپلائی ان اینڈنگ ڈیمانڈ ہوگی انسان کی اور اینڈنگ اس کی سپلائی بھی ہوگی اللہ کا وعدہ ہے یہ اللہ کے ذمہ ہے اپنا یہ وعدہ پورا کرنا اپنے نیک بندوں سے مسلم حدیث ہے ابو حریرا رضی اللہ ان سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک پکارنے والا فرشتہ جنتی لوگوں کو مخاطب کر کے پکارے گا تم لوگ ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں ہوگے ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی ہمیشہ جوان رہو گے, تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا ہمیشہ مزے کرو گے تم کبھی رنجیدہ نہیں ہوگے اور یہی مطلب ہے اللہ اعزا و جل کے ارشاد مبارک کا کہ جنتی لوگ پکارے جائیں گے یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. کثرت کے ساتھ جنت کی دعا کیا کیجئے اور کسرت کے ساتھ جنت کو امیجن کیا کیجئے اس لیے کہ حقیقت ہے یہ کوئی فکشن نہیں ہے کوئی فگمنٹ آف امیجنیشن نہیں ہے جنت کا ہونا خوب خوب سوچا کیجئے جنت کے بارے میں اور خوب پلانز بنایا کیجئے کہ جنت میں جاؤں گی تو یہ پہنوں گی اور جنت میں جاؤں گی تو یہ کروں گی اور بچوں سے بھی کہا کریں اس میں ہوگا یہ کہ انشاءاللہ نیکی کرنا بڑا آسان لگے گا آپ کو اور گناہ کرنا ان شاء بالکل اٹریکٹیو نہیں لگے گا الا ام ہم غلصبیل <السَّبِيل> اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج ہی اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راہ سے بھٹک گئے تھے وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو پھر نہ تم اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے ہما ارسل نہ قبل کا من المرسلی نہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے یعنی جو رسول آئے وہ نارمل زندگیاں گزارا کرتے تھے زندگی سے ڈٹیچ رہنے والے اگر ہوتے زندگی سے الگ تھلگ رہنے والے ہوتے تو ہم انسانوں کے لیے وہ نمونہ کیسے بنتے وہ تو عملی نمونہ ہوا کرتے تھے کھانا کھاتے تھے تاکہ امت دیکھے کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے خرید و فروخت کرتے تھے تاکہ امت دیکھے کہ خرید و فروخت کیسے کی جاتی ہے گھر میں کس طرح بہیو کیا جاتا ہے بازاروں میں کیسے بہیو کیا جاتا ہے شادیاں کی جاتی ہیں تو کس طرح سب نے شادیاں کی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ سب بیوی بی بچوں والے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انشاءاللہ جب واپس تشریف لائیں گے تو روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی شادی کریں گے ان کے ہاں بھی اولاد ہوگی تو رسول شادیاں بھی کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نکاح کیسے کیا جاتا ہے موت ہوتی تھی لوگوں کو دفناتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ غم میں کیا رسومات کرنی چاہیے وہ تو مکمل نمونہ بن کر آتے تھے اس میں اعتراض کی تو کوئی بات نہیں شکر ادا کرنے کی بات ہے کہ ہمیں ہر چیز میں گائیڈنس اور ہدایت مل گئی لیکن ان کے اعتراضات ختم ہی نہیں ہوتے وہ جالنا باردہ کمبلے بار دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے حقیقت ہے انسان ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے فتنہ ہے رسول قوموں کے لیے آزمائش بن کر آتے تھے کافر رسولوں کے لیے آزمائش بنتے تھے دشمن دین والوں کے ہمیشہ پیدا ہوئے جو ان کے لیے آزمائش بنے محبت کرنے والے دین پر چلنے والوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں جو محبت کے حوالے دیتے ہیں اور محبت کے واسطے دیتے ہیں کہ ہماری محبت کی خاطر تم اللہ کی بات مت مانو اولاد بھی ماں باپ کے لیے آزمائش ہے شوہر بیوی بی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے سب کو اللہ آزما رہا ہے فرقان لگا دیا ہے اس نے یہ اور اس کا سوٹی پہ سب کو تول رہا ہے کہ کون سی محبت کون سی غرض کون سی حاجت کون سی خواہش اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش سے اور اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے تو فتنہ تو ہیں اتس بیرون کیا تم صبر کرتے ہو کہیں ہاں اللہ ہم بالکل صبر کرتے ہیں اللہ ہم تیری محبت پہ جمے رہیں گے ہم صبر کریں گے وکانہ ربو کا بسیرہ اچھا اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا وکانہ ربو کا بصیرہ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے وہ دیکھ رہا ہے بھرپور سے لا دے گا فکر نہ کرو وقوال او نا رب بنا جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیج دیے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں جس روزی فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا چیخ اٹھیں گے پناہ پنا بخا و قدمنا الااما فجا اللہ اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے قدمنا اعلاما املومن عمل ہم بڑھیں گے بالکل جو تصویر بن رہی ہے عربی کی عبارت پڑھنے سے وہ یوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی طرف آگے بڑھے گا جنہوں نے ڈھیر لگائے ہوئے ہوں گے اپنی طرف سے بڑے بڑے عمل لے کر آئے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی طرف بڑھے گا ایک ٹھوکر لگائے گا اور وہ ذرے بن کر اڑ جائیں گے ہبا کہا جاتا ہے دھوپ میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بہت مائنیوٹ سے ذرات آپ کو تیرتے ہوئے اور اڑتے ہوئے نظر جو بغیر دھوپ کے نظر نہیں آتے ایسا اللہ تعالیٰ ان کو ڈسٹ بنا کر اڑا دے گا ایک ٹھوکر کے اندر ختم ہو جائے گی ساری چیزیں اچھے کام سمجھ کر اتنے سارے عمل لے کر آئے لیکن چونکہ اللہ کی خوشی پیش نظر نہیں تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہیں کیا تھا لہٰذا کوئی وزن ہی نہیں تھا ریاکاری نے دکھاوے نے بلا وجہ رسول کی مخالفت نے فار نو رائم و ریزن بس رسول کی مخالفت ایک ضد ہو گئی ہے کہ نہیں سنت کو نہیں فالو کرنا تو کس قدر محرومی ہے کہ نیکی کرنی بھی چاہیے تو رسول کی مخالفت میں کس قدر اپنا نقصان اٹھایا ایک انا کی وجہ سے پتہ نہیں کس نے بہ دیا پتہ نہیں کس نے بڑکا دیا پتہ نہیں کون گمراہ کر کے لے گیا اچھے خاصے سنتوں کو ماننے والے عمل کرنے والے اور نیو بھٹکانے والوں کے پیچھے جا کر بھٹک گئے اگر اللہ کی خاطر یہ کام کرتے الحق کی خاطر کام کرتے جو رسول حق لے کر آئے ان کے طریقے پر کام کرتے تو اللہ ان کے ذرے کو بھی آفتاب بنا دیتا اب ان کی بدقسمتی قسمتی اس کے برعکس اصحاب الجنتی مستقر و بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو اندا مقام پائیں گے آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی و کانا یومن اللکا فری ناصیر اور منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا وہ یوم یلم ولا ید ہی ظالم انسان اپنا ہاتھ چپائے گا یقول کہے گا یا لئی تن تخل تو ما رسولی سبھیلا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا بہت اہم آیات ہیں آج کے کانٹیکس میں خاص طور پہ اس کو آپ دیکھیے کہ جب مسلمان ہوتے ہوئے ہم اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ سنت بھی کوئی چیز ہے یا نہیں کیا یہ جو سنت ہے سنت کا مطلب ہی ہوتا ہے راستہ یا طریقہ تو یہ رسول کا راستہ یا طریقہ اختیار کرنا بھی چاہیے یا نہیں تو نان مسلمس تو اپنی جگہ کچھ مسلمانوں ہی میں سے ایسے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں نیت ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ان کی نیت ہے کہ وہ جنونلی بے چارے پزل ہیں یا کوئی وہ سوچ سمجھ کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی نیت پہ ہمیں تبصرہ نہیں کرنا ہے وہ جانے اور ان کا رب جانے لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنا سوچ لیں کہ اگر کوئی کسی کو پرابلم ہے کوئی جنون گمراہ ہے تو کیا ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑیں گے بغیر سوچے سمجھے یہاں وہ کہہ رہا ہے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کاش رسول کو مانا ہوتا کاش ہم ایمان لے آئے ہوتے بلکہ وہ ہے ایسا شخص ہے کہ جس نے رسول کو مان کر ان کی بات نہ مانی رسول کو قابل تعظیم تو سمجھا لیکن قابل تقلید نہ سمجھا وجہ کیا ہے وجہ بھی دیکھیں وہ ایسا تھا نہیں اچھا خاصا تھا ہدایت پر تھا لیکن کیا ہوا اب وہ کہہ رہا ہے یا وہی لتا ہائے حبیری حسرت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اچھا خاصا میں تھا بالکل صحیح کام کرتا تھا سب کو مانتا تھا میں قرآن کو اور سنت کو لیکن میری دوستی فلاں سے ہو گئی پتہ نہیں کیسی کیسی اس نے باتیں شروع کی ایسا مجھ کو اس نے کر دیا مرس کر دیا میں اس کے پیچھے چل پڑا لقت ادلنی انکری باد ادا وقان شیطان ال انسانی خزولا اس کے بحقائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا تو جب بھی انسان کسی کے پیچھے چلے کسی کی بھی بات سنے تو ضرور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگ کر اس کی بات سنیں کسی کی بد نیتی مجھے یا آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی اور کسی کی نیک نیتی مجھے یا آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی میرے اپنے اندر آپ کے اپنے اندر جو ہدایت کی طلب ہے وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے وہ دراصل فیصلہ کن چیز ہے کہ پھر ہمیں ہدایت ملے گی یا نہیں اور پھر دیکھیں یہی سورت صورت فرقان ایک فرقان انسان کے دل میں نصب ہو جاتا ہے کہ جو اللہ رسول کے تعداد کرے گا اللہ فرقان نصب کر دے گا اس کے اندر ہر چیز کے لیے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی انسان کو اس کا دل گواہی دے دے گا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ایسی اس کی اپنائیت ایسی اس کی جان پہچان اتنا وہ فیملیئر ہو جائے گا دین سے اور دین کے مزاج سے لیکن ایسا رہنما دل جب ہم کو بنانا ہو تو اس رہنما دل کو پھر روشن ہونا بھی بہت ضروری ہے اندھے دل رہنمائی نہیں کر سکتے اندھے رہنما نہیں بن سکتے تو اللہ تعالیٰ سے نور مانگنا ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہدایت کا نور دے دے جب وہ ہدایت کا نور دل میں آ جاتا ہے تو فرقان خود بخود انسان کے اپنے اندر پیدا ہو جاتی ہے تب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دوست بہت برے تھے دوستوں نے مجھے ورغلا دیا دراصل جس طرح کا سوشل سرکل تھا ان لوگوں کا طریقہ ہی یہ تھا کہ وہ سنتوں کو کسی قابل سمجھتے ہی نہیں تھے ان آیات میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ قرآن کا ذکر آئی نہیں رہا سارے کا سارا ذکر جو ہے وہ رسول کا ذکر ہے ان کے خیال میں یہ چیزیں کوئی زیادہ اہم یا قابل عمل نہیں تھیں تو جیسے اس کے دوست تھے ویسا وہ خود ہو گیا حدیث میں آتا ہے المر او الدین خلیل ہی ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور وہ جن کو دوست بنایا جن پر بھروسہ کیا جن کو ٹرسٹ کیا انہوں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا اتنا بڑا نقصان کروا دیا دوست کے نام پر وہ تو معبود بن بیٹھے ہر کام اب دوستوں کی پسند ناپسند کا ہونے لگ گیا جس کام کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ کر لیا جس کام کو انہوں نے کہا غلط ہے چھوڑ دیا ان میں بیٹھ کر پھر اب غیبتیں بھی ہوئیں بے تکلفی کے نام پر باتیں بھی ہونے لگیں عام طور پہ فرینڈز کے اندر یہ بھی ہوتا ہے نمازیں قضا ہونے لگیں موت اور آخرت حساب اور کتاب یہ سب بہت کوئی دور کی باتیں لگتی تھیں زندگی اور دنیا اور یہاں کی خواہشات کا ذکر ہر وقت ہوتا رہتا تھا گناہ کو بہت اٹریکٹو بہت دلچسپ بنا کر دکھاتے تھے دوست برا سوشل سرکل ایسا ہی ہوتا ہے نا اور اللہ کی بات ماننے سے انکار یا رسول کی بات ماننے سے انکار بہت ایجوکیٹڈ ہونے کی علامت بن گئی اور اس کے علاوہ قرآن کو پڑھنا کوئی حماقت کی نشانی بن گئی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل سرکل جیسے بھی ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا سوشل سرکل ایسا ہو جس میں کہ انکار حدیث ہو ہو کو مانتے بھی ہوں تب بھی دوست ایسے خراب گئے ہوں تو جنرلی دوستوں کا ذکر ہے یہاں پر بری کمپنی کا بیڈ سوشل سرکل کا ایسے دوست ایسے لوگ ایسے فرینڈس کے گندے ناول پڑھنا فوہش کتابیں پڑھنا یہ تو آزاد اور روشن خیال ہونے کی علامت بن گیا کہ وی آر ایجوکیٹیڈ وی آر براڈ مائنڈیڈ وی آر لبریٹیڈ تو ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا سب پتہ ہونا چاہیے اور قرآن پڑھنے والے ورڈ لگنے لگ گئے اس کے لیے ٹائم نہ نکلا تو پھر یہ افسوس کا اظہار کریں گے کہ ان لوگوں نے تو ہمارا بہت نقصان کروا دیا ان کا تو شکوہ اپنی جگہ ہوگا رسول کا بھی شکوہ ہے ہم تو رسول کی شفات کے منتظر ہوں گے وہ شفاعت نہیں الٹی شکایت کریں گے وہ قالر رسولوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی ان نہ قومل قرآن مہجورہ اے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا مہاجور کا مطلب ایک ہوتا ہے چھوڑ دینا ایک مہجور کا مطلب ہوتا ہے کہ بیکار کی بات سمجھنا یوز لیس ٹاک سینسلیس باتیں سمجھنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا مگر اس کو بند کر کے گھر میں مول کر دیا نہ اس کی تلاوت کی نہ اس کے احکام پر غور کیا قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھ کو چھوڑ دیا تھا اب میرے اور اس کے درمیان فیصلہ فرمائیے حجت بنے گا نا حدیث میں آتا ہے القرآن و حجت او کا قرآن یا تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف سفارش کرے گا عجیب آیت ہے اتخذو بھی ہے ماجورہ بھی ہے پکڑا بھی اور چھوڑا بھی دونوں ہی چیزیں ہیں قرآن ہی ان کی پہچان تھا قرآن کے نام پر تو یہ مسلمان تھے قرآن ان کی پہچان تھا لیکن یہ قرآن کو نہ پہچان پائے انہوں نے قرآن سے کبھی جان پہچان نہ کی دنیا میں آپ دیکھیے کہ جو شخص پڑھنا لکھنا نہیں جانتا غیر تعلیمی یافتہ ہوتا ہے اللٹریٹ ہوتا ہے تو بڑا ہیومینیٹیرین کاز ہے انسانیت کی خدمت ہے کہ اس کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا جائے ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی شخص پی ایچ ڈی ہو اعلیٰ سے اعلیٰ اس کے پاس ڈگری ہو لیکن کمپیوٹر اس کو نہ آتا ہو تو سب کچھ آنے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ یہ کمپیوٹر الٹریٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی اس جہالت کو دور کرے تو ذرا دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو کہ بہت ہی پڑے لکھے ہیں لیکن قرآن الٹریٹ ہیں تو کیا ان تک قرآن پہنچانا انسانی ہمدردی کا تقاضا نہیں ہے کیا ہیومینیٹیرین کوز نہیں ہے یہ الٹریٹ ہونا کوئی فخر کی بات ہے انتہائی افسوس کی بات ہے انتہائی شرم اور انتہائی محرومی کی بات ہے تو آج واقعی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پکڑے ہوئے تو ہیں اس قرآن کو اس قرآن کے نام پہ کتنی محفلیں ہوتی ہیں لیکن افسوس جس کے نام پر محفلیں ہو رہی ہیں وہی اجنبی ہے وہاں پر جس سے محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں اسی سے دشمنی ہو رہی ہے یہ ایک نظم ہے ماہر القادری صاحب کی قرآن کی فریاد لکھتے ہیں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں جزدان ہری رو ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر اتر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح سکھایا جاتا ہوں جب قول و قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں دل سوز سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے ایک بار ہنسایا جاتا ہوں سو بار رلایا جاتا ہوں یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں کس بز میں مجھ کو بار نہیں کس بز میں میری دھوم نہیں پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں تو یہ واقعی قرآن کی فریاد ہے بہت ظلم کیا ہے ہم نے اپنی اس کتاب کے اوپر اور رسول شکایت کریں گے ان نقومت تخو حدر قرآن ابھی ہمارے پاس وقت ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے اس کتاب کے لیے کہ ہم اس کے لیے وقت نکال سکیں اور ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکیں وقال قالک ال نبی من المجرمین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے پھر آپ دیکھیں سورہ فرقان میں ریپیٹڈلی ذکر نبی کا آ رہا ہے نبی کا دشمن نبی کا دشمن اور آج نبی تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اپنی ذات سے کہ ان سے کوئی دشمنی کرے لیکن جو نبی کی بات سے دشمنی کرے جو نبی کے قول سے نبی کے عمل سے دشمنی کرے تو وہ تو پھر نبی کا ہی دشمن ہو گیا ایک تو دشمن ہوتا ہے جو دشمنی کے نام پہ دشمنی کرتا ہے جیسے مستشرقین تھے اورینٹلسٹ تھے وہ صاف دشمن بن کر آتے تھے لیکن ان دوستوں کا کیا علاج جو دوستی کے نام پر دشمنی کر رہے ہیں وتھ فرینڈس لائک دیز ہو جد مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کر کر کے پھر ان کی حدیثوں سے اور ان کے طور طریقوں سے لوگوں کو غافل کرتے ہیں اور بدزن کرتے ہیں اور طرح طرح کے شکوک کو شبہات اٹھاتے ہیں تو یہ نبی کی دشمنی ہے فرمایا و کفا بھی رب بی کہا دیا تمہارا رب کافی ہے تمہارے لیے رہنمائی کے طور پہ بھی مدد کے طور پہ بھی جب تم کنفیوز ہونے لگو کس کی بات مانو کس کی بات نہ مانو اب سچے دل سے خلوص سے اپنے رب سے ہدایت مانگو اللہ مدد کرے گا صحیح جگہ پہنچائے گا فرغ <وَاحِدًا> منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا ہاں ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئیں تو اس کا ٹھیک ٹھیک جواب بروقت ہم تم کو دے دیں اور بہترین طریقے سے بات کھول دیں جو لوگ اوندھے مو جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا یہی حال قوم نوں کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکزیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے اسی طرح آد اور سمود اور اصحاب الرس رس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے ان میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برس گئی تھی کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے مابودوں سے برگشتہ کر ہی دیا تھا اگر ہم ان کی عقیدت پر جمنا گئے ہوتے کیا کہتے ہیں ان کا دا ان لبر نہ اگر ہم نے صبر نہ کیا ہوتا تو یہ تو ہمیں بھٹکا دیتا اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا یہاں دیکھیں ہٹ دھرمی کو نیس کو صبر کا نام دے رہے ہیں برائی پر جمے ہوئے ہیں ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ٹائٹل کیا دیا ہے اس کو صبر کا ٹرمنالوجی بھی ویسے آپ کو میں بتاؤں کمال کی چیز ہے بری سی بری چیز کو اچھا سا لیبل دے دیں وہ چیز انتہائی خوشنما اور خوبصورت ہو جاتی ہے زینہ لہم اُس شیتان و امال ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت کر دیتا ہے برائی کو جب تک برائی سمجھ کر کرتے رہیں گے کم از کم دل کے اندر چبن تو ہوگی ضمیر ملامت تو کرے گا جب اس برائی کو بہت اچھا سا نام دے دیا جائے گا کسی بھی فہش کام کو کسی بھی بے حیائی کے کام کو جس میں شریعت کی ساری حدود ٹوٹتی ہوں اس کو فار اے گڈ کا لیبل دے دیا جائے گا چیریٹی کا نام دے دیا جائے گا تو اس کے گناہ کا احساس بھی نکل جائے گا دل سے کہ کوئی برا کام ہے جو کیا جا رہا ہے لیکن اللہ لیبل سے ٹائٹل سے دھوکہ نہیں کھاتا کم از کم برا اس کو سمجھیں اچھا سمجھ لیں گے تو پھر احساس بھی مٹ جائے گا کہ یہ چیز کتنی بری ہے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی پھر انسان کو ارآطا ہوا تکون علیہ وکیلا کبھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نہ کو اپنا خدا بنا لیا تو کیا آپ ایسے شخص کے لیے وکیل بنیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ ایسے شخص کی وکیل بنیں گے کہ آپ اس کا مقدمہ لڑیں گے جو کہ اپنی خواہش نفس کو پوچھتا رہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کی چھت تلے جتنے معبود ہیں ان میں سب سے خطرناک خواہش نفس ہے ڈیزائر دیکھیں ایک ہے ہدایت ایک ہے ہوا ہوا کہا جاتا ہے خواہش کو ہوا جو میرا دل چاہے اور ہدایت کیا ہے جو قرآن میں ہے لوگ کہتے ہیں دل کی بات مانو دل غلط بات نہیں بتائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو میرے دل میں بات ڈال دیتا ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط بڑا خطرناک ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہدایت ہوا کے ساتھ مل کے کوئی عجیب و غریب مکچر ہی نہ بن جائے اگر اس طرح دل کا رابطہ ہوتا اور یہ ہوتا کہ ہر ایک اپنے اپنی اپنی مرضی اور اپنے اپنے دل کے رجحان کے حساب سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو مجھے بتائیے پھر رسولوں کی کیا ضرورت تھی اگر میرے دل کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ سے ہوتا آپ کے دل کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ سے ہوتا ہم کہتے ہیں بس میں جانوں میرا رب جانے اللہ میرے دل میں ڈال دیتا ہے مجھے بس پتہ چل جاتا ہے خود ہی کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے مجھے کسی درس کی ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی تفسیر سننے کی ضرورت نہیں ہے کوئی حدیث کی ضرورت نہیں میں خود جانتی ہوں کیا ٹھیک ہے کیا غلط گمراہی میں کیا کثر رہ گئی یوں اگر ہوتا تو نہ رسول کی ضرورت تھی نہ کتاب کی ضرورت تھی اللہ کہتا ہے جس طرح تم کو سمجھ آئے جو بات تم کو اچھی لگے تم اپنی خلوص نیت کے ساتھ جو بھی عمل کرو گے بس میں اس سے راضی ہو جاؤں گا تو کوئی ناچ کر اور گا کر سمجھتا کہ اللہ راضی ہو رہا ہے جیسے دنیا میں آج بھی ہے کہ ناچنا اور گانا اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر سمجھتا کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا تو یہ تو طریقہ نہ ہوا اس سے تو روک دیا گیا ہے ہم کو کہ آسمان کی چھت تلے جتنے معبود ہیں سب سے خطرناک خواہش نفس ہے خود خدا بن کر بیٹھ جاتی ہے تو موڈی لوگ ہوتے ہیں جو خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں جس طرح دل چاہا خوشی منائی جس طرح دل چاہا غم منایا جس طرح چاہا عبادت کر لی اور تسلی اپنے آپ کو دے لی کہ چونکہ مجھ میں خلوص ہے بس اللہ صرف خلوص دیکھتا ہے طریقے سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں اور سنت تو طریقہ بتاتی ہے اور سنت کو فالو کرنے میں تو اسی خواہش کی قربانی دینی پڑتی ہے کہ مزہ آئے یا نہ آئے کام اسی طرح سے کرنا ہے ایک اور جو میں نفس پٹی پڑھاتا ہے وہ یہ کہ جس کام میں تمہیں سکون ملے جس کام میں تم کو مزہ آئے سرور آئے وہی کام نیکی کا کام ہے بہت بڑی غلطی ہے ہوتا ہے بعض دفعہ نیکی میں بڑا سرور بھی ہوتا ہے بڑا اطمینان بھی ہوتا ہے بعض دفعہ نیکی کر رہا ہوتا ہے انسان اور انتہائی دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتا ہے ہجرت کرنا دکھ اور تکلیف کا معاملہ تھا لیکن بہت بڑی نیکی قتال کرنا دکھ اور تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے لیکن بہت بڑی نیکی تو نیکی وہ نہیں ہوتی کہ جس پہ کے دل راضی ہو مزہ آئے یا نہ آئے وہی کام کرنا ہے وہی وہ طریقہ بس اختیار کرنا ہے جو رسول نے بتا دیا رسول کی محبت کے نام پر نتر طریقے بنا لینا گلاب کے پانی کی بارش اور عطر میں بسے ماحول میں بیٹھ کر بہت بلند بلند محبت کے دعوے کر لینا خوبصورت کپڑے پہن کر چلے جانا اور مزیدار کھانے کھا کر اور نفس کی تمام خواہشات کو پورا کر کے اور خود کو تسلی دے لینا کہ ہم نے رسول کی امت ہونے کا اور مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا تو ذرا صحابہ کو تو ہم دیکھیں ان سے بڑھ کے تو ہم محبت نہیں کر سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا انہوں نے یہ کام کیے جو آج عبادت کے نام پہ ہمارے معاشرے میں کیے جاتے ہیں اور ذرا ان محفلوں کے اندر عورتوں کا حال حلیہ تو دیکھا کریں جس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے دعوے کیے جا رہے ہوتے ہیں محبت کے نام پر قرآن کا سنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک خاتون سے منہ پھیر لیا تھا اس لیے کہ ان کا سطر ڈھکا ہوا نہیں تھا تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے اکثر او یا تم سمجھتے ہو ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے اگر وہ چاہتا تو اس کو دائمی سایہ بنا دیتا ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا پھر ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویے اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں بلو شی نہ لابعتنا في كل قريه <النذیرًا> اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نظیر اٹھا کھڑا کرتے فلا تطع الكافرين بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی اطاعت مت کیجئے وجاهدهم به جہاداً كبيرا اور اس قران کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کیجئے جہاد کبیر کی بات کی جا رہی ہے بہی کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ سورہ فرقان مکی صورت ہے ابھی قتال کا حکم نہیں آیا تھا تو پھر کون سا جہاد ہے قرآن کے ساتھ جہاد کرنے کو کہا جا رہا ہے آج کے دور کی دو دو مظلوم ترین حقیقتیں ہیں ایک اس میں سے ہے جہاد اور دوسرا اس میں سے ہے قرآن بہت مظلوم بہت دبی ہوئی بہت مس انڈرسٹوڈ جہاد کا مطلب سمجھ لیا قتال یعنی جنگ جنگ ہر وقت ہوتی نہیں اور جنگ فرضے کے ہے سب پر فرض ہے نہیں چند نکل کر جنگ کے لیے چلے جائیں قتال فی سبیل اللہ کے لیے سب اس سے فارغ اور عورتوں پر تو ویسی قطال فی سبیل اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے تو جب جہاد کا مطلب صرف قتال سمجھ لیا اور قطال ہر وقت ہوتا نہیں اور سب کو کرنا نہیں لہٰذا جہاد بھی چھوڑ دیا حالانکہ کہ جہاد فرضے عین ہے ہر ہر مسلمان پر فرض ہے قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ پڑھا پڑھایا جا رہا ہے معاشرے کے اندر لیکن قرآن سے کم ہی جوڑا ہوا ہے لوگوں کو کچھ اور ہی لٹریچر ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحتیں کی جاتی ہیں یا واس کہے جاتے ہیں حالانکہ قرآن کے ذریعے سے دعوت قرآن کے ذریعے سے تبلیغ قرآن کے ذریعے سے انذار قرآن کے ذریعے سے تفسیر قرآن کے ذریعے سے تربیت قرآن کے ذریعے سے تسکیہ قرآن کے ذریعے سے جاہد بھی اس قرآن کے ذریعے سے یہ سارے کام کرنے ہیں اللہ کے کلام سے زیادہ موثر زیادہ افیکٹو اور کسی کا کلام ہو نہیں سکتا تو قرآن کا جہاد دراصل قلم کا اور زبان کا جہاد ہے یہ انٹلیکچول جہاد ہے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے عوام سے لے کر خواص تک گراس روٹ لیول سے لے کر ایلیچ تک سب تک اس پیغام کو پہنچا دینا ہے اور یہ ایک آدمی کر نہیں سکتا اس کے لیے پوری ٹیم چاہیے ہوگی اور اس میں لوگوں کو وقت نکالنا ہوگا اپنی روز مرہ زندگی کی مصروفیات اور ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں اور اس کے علاوہ اس کو کاز بنا کر مشن بنا کر مشنری زیل کے ساتھ اس میں لگ جانا ہے دین کو پروفیشن تو نہیں بنانا قرآن پڑھنے پڑھانے کو پروفیشن نہیں بنانا لیکن اس کام کو پروفیشنلی کرنے کی ضرورت ہے بالکل کرسپ اندازے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو لوگ ہائر ہیں وہ اس چیز کے ساتھ مناسبت اپنی ذہنوں کی اور اپنی زندگیوں کی محسوس کر سکیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو انویٹیشن ہے اور ہم سب کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے بہت بڑا جہاد اور جہاد کرتے کرتے جب جان دینے کا مرحلہ آ جائے تو جان بھی انسان دے دے ہم تو ہیں ہی نا امت وسط ہیں ہم بیس سال پچیس سال تیس سال ہم دنیا کے دھندوں میں لگے رہے نہ پہلے ہمیں فرصت ملی اور نہ آئندہ ملے گی انہی کاموں میں سے ہمیں وقت نکالنا ہے دوسروں کے حقوق کی قربانی نہیں مانگنی کہ گھر والوں سے کہا جائے کہ آپ ہمیں فارغ کر دیجئے اپنا آرام ہمیں قربان کرنا ہے ہمیں اپنے فری ٹائم میں سے وقت نکالنا ہے اور اللہ کی راہ میں اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے دیکھیے سب کو ہم نے حق دیا ہے نا اب تک ہر شخص کو اس کا حق دیا لوگوں کو ان کے حق سے بڑھ کر ہم نے حق دیا اور اس کتاب کی ہم حق کرتے رہے اب کچھ تو ہمیں کمپنسیٹ کرنا ہوگا تیئس سال میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ڈیڑھ دو سال تو ہم لگا سکتے ہیں ورنہ اللہ کو بتائیے کہ ہم کیا جواب دیں گے کہ سب کام ہم نے کیے سارے علوم سیکھے اللہ نہ سیکھی تو تیری کتاب کارٹون بھی پڑھتے تھے تو سمجھ کر پڑھتے تھے اور اخبار بھی پڑھتے تھے تو سمجھ کے پڑھتے تھے جو کل بیکار ہو جانا ہے اور یہ کتاب جو اتنی بڑی بڑی خبریں ہمیں سنا رہی ہے جس پر ہماری آخرت کا مدار ہے اس کو بغیر سمجھے ہی ساری عمر گزار دی تو رسول تو شکایت کریں گے کہ ان لوگوں نے اس قرآن کو اگنور کر دیا تھا کبھی آپ دیکھا کریں قرآن خانیوں میں کس طرح قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اینڈ میں تو یہ ہو جاتا ہے نا ایک یہاں سے پڑھ رہی ہوتی ہے ایک یہاں سے پڑھ رہی ہوتی ہے کوئی ناول نہیں ہم اس طرح پڑھتے کوئی ناول نہیں پڑھتے اخبار پڑھنے میں اگر ہسبینڈ ایک حصہ لے لے اور دوسرا تو بے چینی کہتے ہیں پورا مجھ کو دو میں پورا پڑھوں گی پہلے لیکن قرآن یوں پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس طرح کر کے اور کیا پڑھا جا رہا ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا زبر زیر پیش کی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں مخارج کی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ذرا اینڈ میں پہنچے تو اماں پارا ہمارے ہاتھ آئے آسان والا اور اس کے بعد پھر کوئی اپنی جان پہچان والی خاتون نظر آ گئی ہوتی ہیں تو گھبراہٹ ہے کہ اچھا یہ اتنے پیج رہ گئے ختم ہوں تو جا کے ان سے ملوں بات چیت ہو کہیں یہ قرآن کا ادب ہے مجھے بتائیے کہا نا انہوں نے کہ میں تو سو بار رلایا جاتا ہوں تو ہمیں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے گھر اپنے آرام اپنے کریئرس کو ہم نے اتنی اہمیت دی کہ اس کتاب کو بالکل اگنور کر دیا دو فرنٹس پر جہاد کرنا ہے اس سے ایک انٹرنل ہے اندرونی جہاد اور ایک ہے ایکسٹرنل ظاہری دنیا میں جہاد کرنا سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ آسان نہیں ہے نفس کو مسلمان کرنا یہ جو آپ کو لوگ نظر آتے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے والے یہ مت سمجھا کیجئے کہ یہ تو پیدائشی ایسے تھے ان کے لیے بڑا آسان تھا یہ بھی شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ یہ یہ جو کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے تمہارے لیے بہت مشکل ہے جہاد کر کے ہی کوئی پہنچتا ہے اس مقام تک نفس تو نہیں ماننا چاہتا بہت بہت اڑنگے لگاتا ہے لیکن اس کو قابو کرنا اس کو مسلمان کرنا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے المجاہد و منجاہدا نفس ہو مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے آپ نے فرمایا جاہدم کماتاہدا کم اپنی خواہشات کے ساتھ اس طرح جہاد کرو جیسے تم دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتے ہو قابو میں لے کر آؤ ان کو اللہ کی شریعت کے دائرے میں لے کر آؤ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے شیطان بھی کتنا ہمیں تنگ کرتا ہے اس کو بھی قابو کر کے رکھنا ہے جب یہ ہو جائے تو پھر آگے بگڑے ہوئے معاشرے کی طرف جانا ہوتا ہے یہاں پر جب بگڑے ہوئے معاشرے میں انسان جاتا ہے تو ایک ہے شرک کا جہاد شرک کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہے اور یہ زیادہ تر آپ کو ان پڑھ لوگوں میں ملے گا یہ درگاہوں پہ جانا مزاروں پہ جانا خیر پڑھے لکھے بھی جاتے ہیں لیکن کم زیادہ تر یہ غریب لوگ جو ہیں ان پڑھ لوگ جو ہیں یہ کرتے ہیں اس فرنٹ پر جہاد اس قرآن کے ذریعے سے نسبتاً آسان ہے اس طرح کہ آپ کہیں بھی جا کر قرآن کا بس ترجمہ ان کو سناتی جائیے جس طرح خود اللہ نے شرک کی تردید میں ثبوت اور دلائل فراہم کیے ہیں کوئی انسان کر نہیں سکتا بہت خوبصورتی سے یہ کام ہو سکتا ہے بس صرف کیا ہے کہ قرآن کا ترجمہ ان کو سنا دیجئے ایک اور جو فرنٹ ہے جہاں اس قرآن سے ہمیں جہاد کرنا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے اس لیے کہ یہ اب پڑھے لکھے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچانا ہے اب ان کے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ وہ انکار نہیں کرتے قرآن کا لیکن شکوک اور شبہات کا شکار ہو گئے ہیں بے یقینی کا جہاد ہے ان کے ساتھ اور دوسرے سائنٹیفک ریشنلزم عقل پرستی یہ ہائی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں باہر کی یونیورسٹی سے یا لوکل یونیورسٹی سے انہوں نے بڑی بڑی ڈگریز حاصل کی ہوئی ہوتی ہیں ان پر کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے خیاار و قم فل جاہلی یتی خیار و قم فل اسلام جو جاہلیت میں سب سے اچھا تھا تم میں سے وہ اسلام میں آ کر بھی سب سے اچھا ہوگا یہ جو کریم ہے نا سوسائٹی کی اس کریم تک قرآن کو پہنچانا ہے تاکہ یہ اسلام کے لیے فائدے مند اور یہ اسلام کے لیے بینیفیشیل ہو جائے اب پڑھے لکھے محض پر ہم دیکھتے ہیں مختلف لا خدا نظریات ہیں ڈابن کی تھیوری آف ایولیوشن ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برٹرن رسل کی فلاسفیز ہیں فرائڈ کی سائیکالوجی ہے تو جدید تعلیمی یافتہ ذہن ان تھیوریز کو ان نظریات کو پڑھ کر ان کے سحر میں گرفتار ہو گیا ہے تو ایک ہم کو ٹیم ایسی چاہیے کہ جو جدید تعلیمی یافتہ ہو انگلش بولتی ہو انہیں انسٹیٹیوشن in سے پڑھ کر نکلی ہو جس سے کہ یہ پڑھ کے نکلے ہیں ان کی ویو اس معاشرے کے اسکریم سے ملتی ہو اور پھر دین کا بھی بھرپور علم انہوں نے حاصل کیا ہو قرآن کو بھی انہوں نے خوب پڑھ کے اپنے اندر جذب کر کے عمل میں اس کو لے آئے ہوں حدیث انہوں نے پڑھ لی ہوں اور پھر اب وہ جا کر ان کو انہی کے ویو پر سمجھانے کی کوشش کریں یہ بڑا جہاد ہے اس کے لیے ہم کو تیاری کرنی ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آج کی جتنا انٹلیکچل پولیوشن آج ہے قرآن کے خلاف اتنا شاید کبھی بھی نہیں ہوگا اور ہو پھر یہ گیا ہے کہ جو مسلمانوں کو مرض ہوا ہے اس کی وجہ سے جو کبھی پہلے نہیں ہوا تھا امت مسلمہ پر بڑے بڑے دور آئے لیکن جو آج پرابلم ہے امت مسلمہ کا وہ کبھی پہلے لاحق نہیں تھا جو آج ہمیں بیماری ہے نا احساس کمتری کی انفیریورٹی کمپلیکس کی اپولوجیٹک مسلم معذت خواہانہ انداز ہم ہمیشہ بس ڈیفینڈ ہی کرتے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ مطلب یوں نہیں ہے نہیں نہیں یہ مطلب یوں نہیں ہے یہ جو ہمارا حال ہوا یہ پہلے کبھی نہیں تھا تو اس احساس کمتری سے نکالنا ہو سکتا ہے جو ہم اپنے درسوں میں باتیں کرتے ہیں آج سے سو سال بعد کا کوئی انسان سنے تو وہ ریلیٹ نہ کر پائے ہماری باتوں سے کہے کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ آج کا ہمارا مرض کیا تھا کہ شدت کے احساس کمتری کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں اس وقت اس سے نکالنا مسلمانوں کو میکنگ دم پراؤڈ مسلمس فخر کے ساتھ اپنے دین پر عمل کریں مسلمان ہوں اور مسلمان لگیں اور کوئی شرم نہ ان کو اس کے اندر ہم ہر چیز کے لیے کہتے ہیں have it, تو اسلام جیسی نعمت جس کے پاس ہو تو وہ فلانٹ نہ کرے اس کو فخر سے پیش نہ کرے اس کو کیوں تو یہ شرمندگی کا احساس ذہنوں سے نکالنا ذہن سازی کرنا اس کے لیے اسکولس کی طرف جائیے ٹینےجرس کی طرف جائیے اس کے لیے مونٹیسری لیول کے ادارے بنائیے کہ جو چھوٹے چھوٹے سال پانچ سال کے بچوں کو وہاں پر بھیجا جائے اور وہاں پر وہ ان کے ذہنوں کے اندر قرآن اور سنت کی اہمیت ڈال دیں اسلامک کلچر ان کو دے دیں اس لیے کہ یہ بڑی ٹینڈر ایج ہوتی ہے اس ایج میں جس نے ذہن پر قابو پا لیا اس کو ٹرین کر دیا اس چھوٹے سے معصوم ذہن کو پھر دیکھیں وہ کتنا پختہ ہو کے دین پر چلتے ہیں تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت وہ جاہد ہم بہی جہاد اس قرآن کو لے کر اس کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجیے وہ ولدی مرج البری ہادہ اردبن فراتن وہادہ ملحن اجاج وجالہ بینا ہوما برزم و اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا کر رکھا ہے ایک لذیذ و شیریں دوسرا تلخ اور کڑوا اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گٹمٹ ہونے سے روکے ہوئے ہے قرآن کی بات کی پھر کھٹے میٹھے کی بات کی بات یہ ہے کہ جو بھی اس قرآن کو لے کر اٹھے گا وہ تلخ باتیں تو سنے گا لیکن اس کو اپنی مٹھاس قائم رکھنی ہے کفار کے درمیان رہ کر بھی اپنا تشخص نہیں کھونا ان سے مروب نہیں ہونا خوبصورتی کے ساتھ اپنی مٹھاس اپنی آئیڈینٹٹی کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ ان کے درمیان بھی زندگی گزارنی ہے لیکن ان جیسا نہیں ہونا وہ ودی خلقرا اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے تو میکے کا اور سسرال کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے جن چیزوں کو آج کل ہم پوج رہے ہیں ہم کوئی بتوں کو تو نہیں پوچھتے ہم مسلمان ہیں لیکن یہ ہمارے میکے اور ہمارے سسرال یہ بھی بعض دفعہ بت بن کر سامنے آ جاتے ہیں تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ہی نے بنایا ہے ان کو بھی یہ اپنی ذات سے کوئی معبود نہیں ہے کہ ان سے اس طرح ڈرا جائے کہ ان کی خواہشات اور ان کے ڈیمانڈس کے سامنے اللہ کے احکامات کو رسول کی سنتوں کو پیچھے پھینک دیا جائے یہ نہیں کر سکتے اور ہم کیوں ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں فلاں فلاں رسم نہیں کی تو سسرال والوں کی طرف سے تلخی آئے گی اور جھگڑے ہوں گے تو کیا فائدہ ہوگا تو مان لو یہ بات چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا سٹینڈ لینا رہنے دو پھر دیکھا جائے گا تو یاد رکھیے کہ جو قسمت میں تلخی لکھی ہے وہ ہو کے رہے گی کیا مہندیوں میں ہمارے ہاں جھگڑے نہیں ہوتے انگلی پکڑ کر لٹکے بھی ہوتی ہیں لڑکیاں وہ دلہا کی انگلی کے اوپر اور وہ پیسے مانگ رہی ہوتی ہیں اور وہ دے نہیں رہے ہوتے پھر وہ روتی ہیں اور جھگڑتی ہیں اور پھر بدمزگی اس کے اندر ہوتی ہے اور کیا کچھ ہمارے یہاں مسائل ہوتے ہیں کہ وہ ہم گئے تھے تو میں تو سانس تھی تو مجھ کو تو فلاں بچی سے ہار پہنوا دیا یہ نہ ہوا کہ لڑکی کی ماں خود مجھے ہار پہناتی اور لو ہم کھانا کھانے بیٹھے بارات کے دن تو لڑکی کی مامی نے تو پوچھا ہی نہیں ناراض ہو گئے یہ جوڑے دیے پیراؤنیوں کے یہ تم نوکروں کو بھی نہیں دیتے ناراض ہو گئے جتنا آپ ان کو راضی کریں گی اتنا دیکھیں وہ قابو میں نہیں آنے والے تو یہ تو سزا ہے نا ہمارے اوپر اپنے رب کو جو ہم نے چھوڑا ہے تو اتنی ناراضگیاں شادیوں میں ہوتی ہیں کہ اللہ اکبر اس قدر جھگڑے پڑتے ہیں کہ آخر میں ہو یہ جاتا ہے کہ لڑکی کی اماں تو آلموسٹ اسپتال جانے والی ہو جاتی ہیں ٹینشن کی وجہ سے یہ خوشیاں ہیں نیچرل خوبصورت خوشیوں کو ہم نے اتنا آرٹیفیشل کر دیا رسبوں کے بوجھ ان کے اوپر عصر اور اغلال لاد لاد کے لاد لاد کے اصل خوشی تو غائب ہو گئی اور ساری خوشیاں ہماری ٹینشن میں تبدیل ہو گئیں باپ پریشان کے قرض کہاں سے لوں ماں پریشان کے ڈیمانڈس کیسے پوری کروں لڑکی اپنی جگہ پریشان لڑکے والے اپنی جگہ پریشان شادی کیا ہوئی ایک پریشانی ہو کے رہ گئی تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بنائے ہیں نعمت کے طور پہ بنائے ہیں زحمت کے طور پہ نہیں بنائے ہم کہتے ہیں کیا سسرال اور نعمت ہم تو کہتے ہیں کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہو اور اس کی فرینڈز کو پتہ چلے کہ اس کی ساس نہیں ہے تو کہتے ہیں ہا وہ لکھی تمہاری ساس نہیں ہے ناوزب اللہ بتائیں کہ لڑکے کی ماں کہاں چلی جا جائے بیٹے کو بیاہ کر قبر میں لیٹ جائے جا کر اس لیے بیٹا پال پوسٹ کتنا بڑا کیا تھا تو یہ کیوں پرسپشنس ہیں وجہ ہے اس کی کبھی گانے سنے ہیں آپ نے کہ ساس گلے کی پاس اور نند گلی کا گند اس کو بھی پھینکو اور اس کو بھی نکال دو وہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر ہیونگ فن مزہ آ رہا بہت نہیں یہ کیا ہو رہا ہے انڈاکٹرینیشن ہو رہی ہے مجھ کو اپنے بچپن سے یاد ہے کہ میں نے ایسے کتنا اور لاکھ تصور آتا ہے نا سسرال کا تو کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں یہ سوٹ نہیں کرتا میں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں اور بھی تو گانے ہو سکتے ہیں بہت پیارے پیارے گانے بھی تھے کہ سسرال جا کے تم کیا تھا وہ مہکے کی لاج رکھنا اور اچھی اچھی باتیں بھی تو سکھائی جا سکتی ہیں گانوں کے اندر ضروری ہے کہ بدتمیزی سکھائی جائے اور جب بہو آ کر بدتمیزی کرتی ہے تو کہتے ہیں لو تمیز نہیں سکھائی تو کیوں گانے نہیں سنے تھے پتا نہیں چلا تھا کیا حال کرنے والی ہے وہ کا آ تو یہ میں سوچنے کی ضرورت ہے اپنی خوشی منانے کے طریقوں پر بھی پھر ہوتا یہ ہے کہ شادی ہو کر جب لڑکی آتی ہے تو لڑکی بھی سسرال والوں سے غیر حقیقی توقعات رکھ سکتی ہے اور سسرال والی بھی اپنی بہو سے غیر حقیقی انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے بہت ایک دوسرے کے معاملے میں سپیس دے دیں دوسرے کو لڑکی اپنی جگہ ایک با عزت مقام پر آئی ہے بہو بن کر آئی ہے وہ خاتمہ بن کر نہیں آئی بیٹی بن کر نہیں آئی اور جس گھر میں وہ آئی ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے ساس اور نہ ہی سسرال والے اس کی خدمت کے لیے اٹینشن کھڑے رہیں کہ جو فرمائش ہو کریں وہ فوراً پوری کر دی جائے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں بہو تو بالکل بیٹی ہے نہیں بیٹی نہیں ہو سکتی جب ہم رشتوں کو گڑمٹ کرتے ہیں اس طرح سے تو ہم اصل رشتے سے بھی چلے جاتے ہیں بہو کو بہو کی جگہ رکھیے بیٹی کو تو ماں کتنی بری طرح ڈانٹ دیتی ہے ہم ڈانٹیں کھاتی ہیں نا اپنی ماںؤں سے تو پھر ہنستی بھی چلی جاتی ہیں جس طرح ماں نے ڈاٹا تھا اگر اس طرح سانس ہمیں ڈانٹ دے تو ہم معاف نہ کریں ساس کو بالکل اسی طرح سے بہت دفعہ بیٹیاں ماؤں سے کیسے بات کر لیتی ہیں کیسے کیسے ہم خفا ہو جاتی ہیں اپنی ماؤں سے لیکن رحم کا رشتہ ہے نا پیٹ سے نکلی ہیں ان کے وہ معاف کر دیتی ہیں لیکن بہو اس طرح اگر ساس سے بات کرے تو ساس معاف نہ کرے ہر رشتہ اپنی جگہ ہونا چاہیے بہو اپنی جگہ اس کی بھی عزت ہونی چاہیے آپس میں سسرال اور بہو کا معاملہ رواداری کا عزت کا اور ذرا سے فاصلے کا تھوڑے سے تکلف کا ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال ایک دوسرے کا احساس جب اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کا اتنا حق بتا دیا جو ساتھ والے گھر میں رہتا ہے تو جو ساتھ والے کمرے میں رہتا ہے تو کیا اس کا کوئی حق نہ ہوگا کیا ساس کا کوئی حق نہیں ہے کہ بہو آ کر ساس کی خدمت کرے یا وقت پڑنے پر ساز جو ہے وہ بہو کا خیال کرے حدیث میں آتا ہے لئیسا من ملّم یرحم صغیرہ نا ولم یو عقر وہ ہم بے سے نہیں ہے جو اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور اپنے سے بڑوں کی عزت نہ کرے تو جو ہم نے اتنے خوبصورت رشتوں کے اندر تلخی پیدا کر لی ہے ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح ان رشتوں کو خوبصورتی کے ساتھ نبھاتے ہوئے چل سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں وقان ربو کا قدیرہ تیرا رب بڑا قدرت والا ہے اس اللہ کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان اوپر سے مزید یہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے ان سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے مشکل تو آنی ہے جو آنی ہے وہ آنی ہے تو بجائے کہ وہ مشکل یا پریشانی دنیا کے راستے میں لوگوں کو راضی کرنے میں آئے کیوں نہ وہ رب کے راستے میں آ جائے تاکہ اللہ کے ہاں پر ہم کو صلاح بھی ملے وہ توقل اللّ اللہدیلا یمو تو و سب بےحم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں اس کی حمد کے ساتھ اس کی تصویح کیجئے اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اس کا باخبر ہونا کافی ہے وہ جس نے دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھرے یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے تبارک ابرو جاؤں و جالفی حاص و کمرم منیرا بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا وہی وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے وہ عباد الرحمان الدینہ یمشون الرد ہن رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں یہ ان کا ایمان ان کی شخصیت میں کس طرح چھلکتا ہے ایمان کا اظہار ان کی شخصیت میں کیسے ہوتا ہے اس کا بتایا جا رہا ہے نرمی سے اکڑ نہیں ہوتی وہ اضاحت سلام اور جاہل جب ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام ہو جاہل سے مراد یہاں پر ان پڑھ نہیں ہے جاہل سے مراد ہے کہ بعض لوگ جب آتے ہیں آپ سے بات کرنے دین کے بارے میں بڑے اگریسو ہو کر بہت غصے میں بہت جذباتی ہو کر تو جواب میں انسان کہے کیا کہے السلام علیکم ایسے کہہ دے کتنا غصہ آئے گا ان کو کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں اور ہم کہیں السلام علیکم یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر کہ وہ تم سے کچھ آئیں اور تم کہہ دو سلام مرادِ ہے سلامتی کی بات کرو تم غصے میں مت آؤ تم بدتمیزی مت کرو سلامتی کی بات کرو تاکہ سمجھ آ جا جائے ان کو بات تو تبلیغ میں لگے رہتے ہیں اللہ کے بندے ولزینہ یبیتون رب سجد ام جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں مبلغ کے لیے ایک اور کیا سبق ہے کہ دن میں تبلیغ کرے زیادہ رب کا ذکر کرے اس لیے کہ اس کے اندر جو فیول ہے جو انرجی ہے وہ رب کا ذکر ہے اگر تبلیغ کا کام کرنا ہے تو عام لوگوں سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے عام لوگوں سے زیادہ نوافل پڑھنے ہیں عام لوگوں سے زیادہ روزے رکھنے ہیں عام لوگوں سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے اس لیے کہ ذمہ داری بڑی اٹھائی ہے تو اس کے تقاضے بھی بہت بڑے ہیں تو لہٰذا اس کے لیے پھر غذا بھی زیادہ چاہیے جو کہ اللہ کے ذکر کی شکل میں ملتی ہے اتنا کچھ کرتے ہیں پھر بھی کیا حال ہے و یقولون رب نہ صرف انا اذاب جہنم انا اذاب کانا غروما انََََََََََ سیات مستقر مقامہ دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے دعا کریں اللہ اجرنی من النار اللہ مجھے آگ سے نجات دے دے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ نیک عمل کر کے اتنا ڈرتے تھے جتنا کہ اے لوگ تم گناہ کر کے نہیں ڈرتے تو نیکیاں کر کے بھی ڈرتا رہے انسان کے پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ورنہ کیا ہوتا ہے اگر یہ سوچا کہ ہر گناہ ضرور ہی معاف ہوگا ہر نیکی میری ضروری قبول ہوگی اکڑ آ جائے گی اور اکڑ کے ساتھ تبلیغ نہیں ہو سکتی لوگ فورن پہچان جاتے ہیں کہ ان کے اندر خود پسندی ہے یہ بہت ہی اپنے آپ کو اعلیٰ اور بہت ہی سیلف ریشس سمجھتے ہیں تو مبلغ وہ نہیں ہوتا کہ جو جنت کے اعلیٰ درجوں میں بیٹھ کر اور نیچے جہنمیوں کو تبلیغ کرے اگر یہ رویہ اختیار کریں گے تو لوگ صاف سمجھ جائیں گے کہ یہ بڑی چیز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. نہیں آئیں گے پاس تو آجزی کے ساتھ کہ پتہ نہیں کوششیں اللہ قبول فرماتا بھی ہے یا نہیں والذین اذا ادا لم فکم ولم صرف یق ترقان بے نظالی کا جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اللہ کی حرام کی ہوئی جان کو نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف بڑی بڑی نیکیاں اور دوسری طرف بڑے بڑے گناہ کہ کوئی سوچے کہ اچھا چلو نماز تو پڑھ لی اب کوئی گرل فرینڈ بنا دیں یا کوئی ذنا کر لیں تو کوئی بات نہیں وہ پانچ وقت ہے نا نہر کی مثال تو پاک صاف ہو جائیں گے جیسے بعض لوگوں سے کہتے سنا گیا ہے کہ بھئی عمرہ کر کے آ گئے حج ہم نے کر لیا ہمارا میٹر زیرو ہو گیا یعنی پھر سے اب گناہ شروع ناوز و تو وہ تو فائدہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ نیکیاں جو پچھلا جن کا ذکر آیا ہے حقیقی نیکیاں نہیں ہیں ایسی ملمہ چڑھا ہوا ہے نا بینیر چڑھا ہوا ہے اوپر سے حقیقت میں نیک نہیں ہے تو وہ کبیرہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں اور بڑی بڑی نیکیاں کرتے رہتے ہیں وہ میں یف کا یلقا یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلا پائے گا قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل سوالے کرنے لگا ہو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بلائیوں سے بدل دے گا یہ کیسی بات ہے وہ اولا کا دل اللہ سے یاد اہم حسنات وقان اللہ غفور الرحیمہ اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں ٹرننگ اوور اے نیو لیف پہلے کچھ بھی تھے شرابی تھے کبابی تھے زانی تھے حیا نہیں تھی کچھ بھی تھا کچھ بھی تھا ٹھیک ہے ہو گیا اب اللہ نے ہدایت دی بالکل چینج ہو گئے تبدیلی آگئی زندگی کے اندر اب اللہ سے ڈرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں اب وہ پچھلے گناہ تو ہیں آما نامے کے اندر اب کیا کرے گا اللہ قیامت کے دن ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہوگا قیامت کے دن تو اللہ کو یاد دلائے گا اللہ میری فلاں فلاں برائی بھی یاد ہے میں نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا اس کا بھی اجر مجھ کو دے کہ کہاں تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ کسی طرح صاف کر دے کہاں کہ جب وہ دیکھے گا کہ یہ پتھر اور یہ سانپ اور بچھو یہ جنت کی نعمتوں میں اور ہیروں میں تبدیل ہو رہے ہیں تو کہے گا کہ اللہ وہ نے فلاں فلاں وقت بھی وہ گناہ کیا تھا اس کا بھی اجر دے اس کو بھی بدلنے کی کے اندر تو سوچیں نا کتنا غفور کتنا رہی میں ہمارا رب تو بھی کیا وجہ ہے کہ ہم نہ بدلیں کیوں نہ بدلیں وہ منتابا صحل یتوب اللہ متابا جو شخص توبہ کر کے نیک ملی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے اللہ میں ان لوگوں میں شامل کر دے والذین اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے یعنی لا یشہد الزور جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے مراد جھوٹی گواہی نہیں دیتے دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو وہاں موجود نہیں ہوتے یہ جھوٹ کی باتیں جھوٹے ڈرامے جھوٹی باتیں یہ فلمیں ناول جھوٹ کے پلندے یہ گانے یہ بجانے یہ سب ڈرامائی باتیں حقیقت سے دور لے جانے والی ان کو انٹرسٹ نہیں رہتا ان چیزوں کے اندر وہ ادا مرو بل لق بھی مرو کراما اور لخ ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمی کی طرح گزر جاتے ہیں لخ کام ان کو اچھے نہیں لگتے اب ہم سوچیں بھائی یہ تو بہت ٹال آڈر ہے ناولس چھوڑ دوں ڈرامے چھوڑ دوں گانے چھوڑ دوں قرآن پڑھتے رہیں قرآن اتنا انٹرسٹنگ ہوگا جتنی ناول انٹرسٹنگ ہوتی ہے لو اسٹوری پڑھتے ہیں تو رو رو کے حال خراب ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہیں تو رونا نہیں آتا تو اب کیا کریں کیا کریں دعا کریں اور کیا کریں اللہ سے دعا کریں اللہ اقرتا آئیو نہ آلے دنیا میں عبادت اک کہ اللہ جب ت نے دنیا والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی دنیا میں رکھ دی ہے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے دعا مانگ کے تو دیکھیں اور یہ مرزا دیکھیں کہ آپ کا دل نہیں لگے گا کسی اور چیز کے اندر آپ کا دل آپ کی جان آپ کا وقت آپ کا ذہن اس کتاب میں اٹک جائے گا جا کر یہ این ممکن ہے انٹرٹینمنٹ کیا ہے وہ چیز جو ہمیں مزے کی لگتی ہے جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں تو ہم نے کیوں سوچا کہ انٹرٹینمنٹ گناہوں کے اندر ہی ہے ہم کیوں نہیں سوچ سکتے کہ انٹرٹینمنٹ نیکیوں میں بھی تو ہو سکتی ہے ہم نیکیوں کو بھی تو انجوائے کر سکتے ہیں صحابہ رات رات بھر نماز میں کھڑے رہا کرتے تھے انجوائمنٹ کی وجہ سے آخر رات رات بھر لوگ ٹی وی بھی تو دیکھ لیتے ہیں ان کا دم نہیں کٹتا اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو نماز کو انجوائے کرے وہ پوری پوری رات نماز میں کھڑا رہے یہ انجوائمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ پائی فورس نہیں ہو سکتی چیز تو ہاں مانگنے کی ضرورت ہے ہم کیوں اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں کہ مجھ کو نماز میں مزہ نہیں آئے گا یا مجھے قرآن میں مزہ نہیں آئے گا یا مجھے حجاب کر کے مزہ نہیں آئے گا کیوں سوچا ہم نے ضرور اللہ سے دعا کریں پھر دیکھیے انشاءاللہ شاء اللہ عباد و رحمان کی صفات سب پیدا ہوں گی یہ مجھ اور آپ جیسے لوگوں کو ترغیب ہے کوئی ایکسپشنل لوگوں کی بات نہیں کی جا رہی لیکن اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے سنتے ہیں اور سن کر دعا کرتے ہیں ولز نا یقولا اور وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں رب اے ہمارے رب حبل وزریاتی اماما اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں یا ازواج سے مراد اسپاؤس یعنی ہمیں اپنے جوڑوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگار لوگوں کا امام بنا اب امام بننے کی طلب اگر نہ ہو لیکن بہرحال ہم امام ہیں قرہ یا کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈک اور اس میں دیکھیں جب آنسو آتے ہیں نا آنکھوں میں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے مراد کہ اللہ ہمارے شوہر ہمارے بچے ایسے ہوں کہ ان کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ اور خوشی کے آنسو ٹھہرتے ہیں آنکھوں کے اندر نا قرار پکڑتے ہیں اور ظاہر ہے جب انسان نیکی کرنا چاہتا ہے تو اولاد اور شوہر یا اولاد اور بیوی جب نیک ہو تبھی انسان ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اولائے کا یو جزاغر فتح بے صبر یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے فقط کا رب تم فسوف یقون الزام ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی